الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك نور الله مدني چینل کے ناظرین الحمد لله عز وجل سلسلہ احکام التجاره کے تذکرہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور انشاءاللہ عزوجل حسب معمول اس سلسلے کی خصوصیت یعنی مالی معاملات تجارتی لین دین اور کاروباری مسائل کے حوالے سے جو آپ کالس کریں گے واٹس اپ کریں گے سوال کرنا چاہیں گے انشاءاللہ عزوجل وہ شامل سلسلہ کریں گے اور اس کے لیے رابطے کے لیے آپ کو فون نمبر اور موبائل نمبر واٹس اپ نمبر اسکرین پہ دکھ رہے ہوں گے تو آپ اپنی کال بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدض اللہ علی انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس مسئلے کے حوالے سے جو بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کا سوال رکھیں گے اور جواب لیں گے انشاء اللہ نبی رحمت شفیع امت مالی کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال کے ساتھ مفتی صاحب کی تبارکہ میں حاضر ہوتے ہیں پہلے کال سنتے ہیں پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں جی مفتی صاحب قبلہ دامت برکات کی خدمت میں عرض ہے کہ دکاندار حضرات جب دکان سے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اگر دو اسلامی بھائی دکان پر ہیں ایک گیا تو ایک کو جماعت ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی اور دونوں چھوڑ کر جا نہیں سکتے حالت ایسی ہے کیونکہ چوری وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ایسے میں شریعت کا حکم کیا ہے اور کیا جو دوسرا اسلامی بھی نہیں جائے گا تو وہ گناہگار ہوگا کیا رب العالمینس اب المسلیم اماں جماعت کی شرائط پائے جائیں تو اس میں شرکت کرنا بلا شبہ واجب ہے اور جانا ضروری ہے مارکیٹوں میں عام طور پر قریب قریب مساجد ہوتی ہیں اور ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پانچ دس منٹ کے فرق سے پندرہ منٹ کے فرق سے ایک کے بعد دوسری مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی مساجد موجود ہوں جہاں کا امام امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہو تو پھر جو ہے اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک نہیں جا سکتا تو دوسر وہ دوسری جماعت میں شامل ہو جائے لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو دکان بند کرنی پڑتی بند کر دیں جماعت کے ٹائم थी. یعنی بعض جو ہے نا وہ لوگوں کو پھر تان کا بھی موقع ملتا ہے کہ نماز ہو رہی لوگ گئے نہیں حالانکہ دونوں مسجدیں تقریباً جیسے فاصلے پر ہوتی ہیں بعض اوقات تو اس طرح تقسیم مندی کے ساتھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں चीज़ جماعت चीज़ کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے بند کرنا ممکن ہے تو بند کر دیا جائے ورنہ جو دوسرا طریقہ ہے اس پر عمل کیا جائے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا نام عبد الواسف ہے مفتی صاحب آپ کا مندر سفر دیکھا تو بہت مزہ آیا بہت اچھے اچھے مناظر دیکھنے کو ملے یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ دوبارہ مندر سفر نامے میں کب تشریف لائیں گے اور مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سونے کے زیورات پہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے زیورات خریدتے وقت کے اعتبار سے زکات نکالی جائے گی یا اس وقت جو سونے کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکات نکالی جائے گی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر عبد الفتی صاحب دو باتیں ہو گئی ہیں ایک چھ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق سوال ہے اور دوسرا مدنی سفر دی جی جی مدنی سفر نامے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہم نے کی تھی پھر کبھی سفر ہوگا تو چاہ تو پھر آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں مدنی چینل چاہے وہ شاید ڈیٹ مانگنا چاہ رہے ہوں تو اب کون سے مہینے میں ہوگا کب ہوگا دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں دوسرا سوال جو ہے <coughs> زکوات فرض ہوتی ہے نصاب کا سال پورا ہونے پر ٹھیک ہے نصاب کا سال جب بھی پورا ہوگا اس دن دیکھا جائے گا کہ جو اسباب ہیں ان کی قیمت کیا ہے ان وہ اسباب جن پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے ٹھیک تو روپے کی تو قیمت ڈھڈنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک لیکن سونا ہے چاندی ہے مالے تجارت ہے ان کی قیمتوں کا حساب لگایا جائے گا کیونکہ ہمارے عام طور پر سونے کی زکوات پیسوں سے نکالی جاتی ہے اگر سونے کی زکوات سونے سے نکالی جائے تب بھی قیمت کا حساب لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ وزن کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوت نکالی جا سکتی ہے لیکن اگر پیسوں سے نکالنا ہو تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن زکوات کی فرضیت کا سال ہے احماف کی فرضیت کا دن ہے سال میں وہ دن زکات کی فرضیت کا جب دن منتا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے Uh, اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے کئی سالوں کی زکات uh, مثلا نہیں نکالی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پچھلے سال کی تاریخ لے اگر سب کا زکات نکالنی ہے تو پچھلے سال جو ریٹ تھا اس دن اس ریٹ کے مطابق حساب لگائے اس سے پچھلے سال کی زکات نہیں نکالی تھی تو اس دن کیا ریٹ تھا اس کا حساب لگائے تو اس طریقے سے جو ہے وہ زکات نکالی جائے گی اگر زکات پیسوں میں نکالنی ہے تو صحیح. اور صحیح. اگر سونے میں نکالنی ہے تو پھر سونے میں نکالی جائے گی ٹھیک قیمت کا دو سو روپئے نا छीक. کہ سونا ہی الگ کر کے دے دیا شریف فقیر کو ٹھیک ہے یہ سونے میں نکالنا ہوگا اور زکوات پر جتنی یعنی زیورات پہ اتنی زکوات بن رہی ہے छीक. وہ پیسوں میں اگر زکات دینی ہے تو پھر اس کی قیمت کا تعین ہوگا ٹھیک ہے اور قیمت وہ جب کی لگائی جائے گی جب دینی ہے ادائیگی کا جو سال کی وہ تاریخ آ رہی ہے نہیں میں وزر کر دوں آپ کی بات سے غلط فیمی نہ ہو گی جس دن زکات دینی ہے اس دن کی نہیں جس دن نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے نصاب کا سال کیا ہوتا ہے کہ نصاب کا سال یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص پر پورے سال کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا دن گزرتا ہے جس کو زکات نکالنی ہوتی ہے کہ جس دن کو زکوٰ فرض ہونے کا دن قرار دیا جاتا ہے ٹھیک ابھی ایک پوری تفصیلی بحث ہے یعنی پہلی دفعہ کو شخص صاحب نصاب بنا اور سال کے آخر میں نصاب برقرار رہا اب وہ سال کے آخر کا وہ دن تھا وہ دن اس کا زکوٰۃ کے نصاب کا دن کہلائے گا اور یہ دن برقرار رہتا ہے تو یہ صورتحال چلے گی اگر یہ بیچ میں کچھ سالوں میں ایسا گزرا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی اس پر پھر جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا اب دیکھے گا کون سا دن پڑتا ہے تو جس طریقے سے نماز اس وقت فرض ہوتی ہے کہ جب کوئی عقلمند آدمی بالغ ہو جائے تو اب کس دن بالغ ہوگا اس کا کوئی دن مخصوص نہیں ہے صحیح جو بھی ہوگا تو زکوت کے تعلق سے بھی کوئی دن مخصوص نہیں ہے ہر شخص کی انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے لوگ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور رمضان میں نکالی جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے اتفاقی طور پر کسی کا سال آ گیا ہو یا کسی نے کوئی ایسا طریقہ شریک استعمال کیا ہو کہ اس کے ذریعے اس نے اپنا دن وہ کر لیا ہو لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی ایڈوانس نکالنا چاہتا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے ایڈوانس نکالنے کی تو اجازت ہے لیکن مثال کے طور پر کسی کی زکاط فرض ہو رہی ہے ربی الاول میں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں رمضان میں نکالوں گا زیادہ ثواب ہے آپ پر فرض تو ہو رہی ہے کو थीक. تو اب آپ جو تاخیر کریں گے اس تاخیر کرنے میں گناہگار ہوں گے स़ी. تو فضیلت پانے کے لیے گناہ کرنا اس بات کی اجازت نہیں ہے ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی بیانہ بعض دفعہ زمین کا لیتے ہیں تو وہ واپس نہیں کرتے کہ جناب آپ معاہدے کے مطابق پیسے نہیں دے سکے بیانہ ضبط ہو گیا دو پچاس ہزار دو لاکھ جو بھی کیا یہ بیانہ ان کے لیے حلال ہوگا دیکھیے سوال کا ایک رخ بیان کیا گیا ہے یہ رخ صحیح ہے ایسا اب بھی ہوتا ہے کہ زمانہ ضبط کر لیا جاتا ہے لیکن سوال کے دوسرے رُخ کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو سودے کرتے ہیں کھیل تماشے کے طور پر سودے کرتے ہیں سودا کر لیا پھر دیکھا کہ جناب اس چیز کے تو ریٹ گر گئے ہیں ہم نے تو مہنگے میں سودا کیا تھا وہ آئیں گے نہیں جناب دوبارہ ٹھیک ہے یا ایک ٹاسک کے طور پر سودا کیا کہ جناب چلو کہیں سے پیسے آنے آ تو ٹھیک ہے دے دیں گے اپنا زمانے گیا ضبط ہونا ہے تو یہ جو طریقہ کار ہیں لوگوں کے یہ غلط ہیں سودا ایک سنجیدگی سے کیے جانے والے معاہدے کا نام ہے اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا فریقین پر لازم ہے اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کوئی ایسا سبب پایا جاتا ہے کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ سودا کرنا مشکل ہو گیا ہے تو فریقین رضامندی کے ساتھ اس کو ختم کر سکتے ہیں فنس کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا تو اختیار نہیں ہے کہ بیانے کو بنیاد بنا کر سودا کرنے والا جو ہے سودا کینسل کرتا رہے یہ اس کا کرنا جو ہے وہ بلا وجہ کرے گا تو یہ ایک ظاہر بات مسلمان کو زر تو پہنچتا ہے زر بھی پہنچانا ہے پھر عہد کے خلاف ورزی کرنا بھی ہے لیکن جس کے پاس زمانہ بیانہ موجود ہے بیانہ ضبط کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا صحیح. اگر سودا ختم ہوتا ہے نہیں بن پا رہا کوئی بھی اسے سوچال بنتی ہے تو بیانہ واپس کیا جائے گا یہ ایک شری حکم ہے اگرچہ کہ ہماری مارکیٹوں میں جو لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوگا وہ اس کے خلاف ہے ٹھیک اللہ میں شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے. اگلی میرا نام سعادت خان ہے میرا یہ سوال ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اسلام آباد میں نہ ریسنٹلی کراچی میں آیا ہوں تو ہم جو کاروبار کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پانچ سات ہزار ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں پروفٹ ہمارا ہوتا ہے چالیس ہزار پچاس ہزار تو کیا اتنا زیادہ پروفٹ جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے جائز ہے کہ نہیں تو اس حوالے سے تھوڑا مجھے آپ پلیز گائڈ کر دیں جی پانچ سات ہزار غالباً انہوں نے لاکھ کہنا چاہ رہے ہوں گے جی. دیکھیں چار پانچ لاکھ پہ پچاس ساٹھ ہزار جو پروفٹ ہے ماہانہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے ایک تو آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی دوسری بات یہ کہ اس کے کی وضاحت کی عادت بھی نہیں ہے اگر کوئی کاروبار شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو اس سے ایک لاکھ روپیہ بھی نفع ہو سکتا ہے اور پچاس لاکھ بھی نفع ہو سکتے ہیں اس میں تو کوئی بید نہیں ہے لیکن پروفٹ ہمیشہ رقم میں یعنی فیگر میں تے نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے جو ہے وہ تناسب کے اعتبار سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یعنی پرافٹ کا سوال پوچھنے سے پہلے انویسٹ کا طریقہ سیکھنا چاہیے اب باب المدینہ تشریف لے آئے ہیں باب المدینہ میں تقریباً پانچ دارالفتہ موجود ہیں ایک دارالختہ کنظور ایمان مسجد میں ہے دارالفطی علیہ سنت دوسرا بخاری مسجد پولیس چوکی پر ہے دارالفی علیہ سنت تیسرا جو ہے وہ رضا مسجد کرنگی میں ہے دارالفطی علیہ سنت چوتھا جو ہے اکسا مسجد صدر میں ہے پانچواں جو ہے وہ آ... نئی کراچی یا نیو کراچی نیو کراچی نیو کراچی, نیو کراچی, نیو کراچی, نیو کراچی میں کریلا سٹاپ پر فیض مدینہ مسجد میں دی تو یہ پانچ دار موجود ہیں جو بھی آپ کے قریبی پڑتے ہوں ان میں سے کسی ایک میں جا کے آپ پورا طریقہ سیکھیں انویسٹ کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے مطابق آپ انویسٹ کریں اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور ہند سے کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ جو آن لائن لیڈیز ڈریسز کا کام ہوتا ہے اس میں جو ڈریسز کی پک ہوتی ہے اس میں لیڈیز کی تصویر بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم آگے شیئر کرتے فارورڈ کرتے اپنے کسٹمر کو ڈیلر کو ریسلر کو تو وہ لیڈیز کی تصویر کے ساتھ ڈریسز کی پک سے نہ کرنا اور اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہے کہ نہیں رہنمائی فرما دیجیے پہلے بات تو یہ ہے کہ آن لائن کام کرنے سے آپ کے کی کیا مراد ہے میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ آن لائن جو کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کس طریقے سے نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لباس آپ کو تصویر آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت پیش بھی آ رہی ہے تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ یوں موبائل اٹھائیں یوں کر کے قلم نکالیں اور کسی گھر کی خاتون کو دے دیں وہ عورت کی جو تصویر ہے اس کو چہرہ مٹا دیں اور وہ اعضاء اگر کھلے ہوں جن پر لباس نہ ہوں کہ جن کا کھلا رہنا نہیں چاہیے ان اعضاء پر بھی جو ہے وہ یوں اگر آپ, آپ کے موبائل میں یہ قلم نہیں ہے تب بھی ہاتھ سے مطلب سافٹ ویئر آتے ہیں تصویر کو ایڈٹ کرنے والے ان کے اندر یہ آپشن ہوتے ہیں تو ان اعضاء کو چھپایا جا سکتا ہے کہ جن کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے تو یوں آپ اصل مقصود تو یہ ہے نا کہ لباس کی تصویر کو آگے بھیجنا تو لباس کی تصویر تو جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ بے پردہ عورت کی تصویر کو آگے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک اگلی کول دیجیے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کیا کسی فائل کو وکیل کروا کر اس وکیل سے کوئی فیس لینا یہ جائزہ ہے یا نہ ہے یہ کو وکیل کروا کے یہ سوال سمجھ میں ہے فائل سمجھ میں ہے اس سوال دوبارہ چلا دیں مفتی سے یہ سوال ہے کیا کسی فائل کو وکیل کروا کر اس وکیل سے کوئی فیس لینا یا جائزہ یا نہ جائے پلیز کائنڈلی یہ بتا دیں اچھا <تصفح> وکیل سمراج کورٹ کا وکیل ہے اور سائل ٹھیک ہے <تصفح> <تصفح> کہ مدے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا سستا سا وکیل کروا دو جی اور وکیل صاحب نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے جی کہ کوئی بندہ میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں کمیشن دے دوں گا عام جی جی طور پر تو سنا نہیں ہے کہ وکیل صاحب صاحبان جو ہیں وہ اس طرح گاہک لانے پہ کمیشن دیتے ہوں اگر ان کی مارکیٹ میں عرف ہے جی اور یہ جو ایجنٹ ہے یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کام کے لیے اور میں نے تو کوشش کرتا ہے تو اجرت کا مستحق ہو سکتا ہے دو شرائط بیان کی ہے میں نے ان کے شعبے میں جس کا عرف ہے یعنی اس, اس کا تعمل اور اس کا عمل ہوتا ہے وکیلوں کی فیلڈ کے اندر اس طرح وہ لوگوں کے ذریعے خدمات لیتے ہیں پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جو لانے والا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف فون کر دے وکیل صاحب کو کہ میں یہ جی بندہ بھیج رہا ہوں آپ کے پاس بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی عملی کوشش پائی جانی چاہیے مثال کے طور پر وہ اس شخص کو کا مسئلہ سنے سننے کے بعد یہ غور و فکر کرے کہ اس کا مسئلہ فوجداری کا ہے یا اس کا مسئلہ بینکنگ کورٹ کا ہے یا اس کا مسئلہ جو ہے وہ سول عدالت میں سنا جائے گا اور پھر اس کے مطابق وکیل تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد اس کو پھر اپنے ساتھ لے جائے ٹھیک تو یہ ایک عملی کوشش جو ہے نا وہ پائی جائے گی محض زبانی جمع خرچ کرنا نہیں پایا جائے گا یہ دو شرائط پائی جاتی ہوں تو جو معروف ہو اجرت مارکیٹ کی جو بھی اجرت بنتی ہو وہ اجرت لی جا سکتی ہے ٹھیک دیجیے سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک آدمی کے ساتھ گاڑی کا سودا ہوا تھا یعنی چھ مہینے کے لیے چھ مہینے میں نے کہا تھا گاڑی میں رکھ لیتا ہوں اور چھ مہینے کے بعد مجھے میرے پیسے واپس کرنا اپنی گاڑی واپس لے لینا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بعد میں ہمارا وہ کہتا جی میں شام میں لکھے نہیں دیتا ہوں میں نے کہا تم شام لکھ کے نہیں دیتے تو ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کر وہ کہتا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جب تک تمہارے پاس پیسے رہیں گے اس کی گاڑی کی جو ٹیکسی گاڑی تھی اس کی آدھی دیہات مجھے دینا اور آدھی اپنے پاس رکھنا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کیا یہ میرے لیے جائز ہے ٹھیک ہے سوال ہے ایک سوال میں اپنی کئی چیزیں میم کر دی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا معاہدہ کرنا جائز نہیں جو آپ نے ابتدا ان کیا ہے جو ابتدا معاہدہ آپ نے کیا ہے وہ معاہدہ یہ تھا کہ چھ مہینے کے لیے خرید و فروخت ہے چھ مہینے کے بعد مال بھی واپس ہوگا پیسے بھی واپس ہوں گے یعنی مال والے کو مال واپس ہوگا گاڑی والے کو گاڑی پیسے والے کو پیسے خرید و فروخت ان مقاصد کے لیے نہیں کی جاتی خرید و فروخت کی جاتی ہے تو معاہدہ بالکل آزادانہ طور پہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ چیز آپ کی ملکیت ہو گئی میں اس سے بری ذمہ اور اس کے بدلے جو ہے وہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے اور آپ اس کے بعد بری ذمہ خریداری کے بعد ایک دوسرے کا بری و ذمہ ہونا ضروری ہے آپ نے جو معاہدہ کیا اس کے اندر آپ نے کیداد لگا دی شرائط لگا دی معاہدے کو باؤنڈ کر دیا کہ جناب یہ معاہدہ لمیٹڈ ہے چھ مہینے کے لیے ہے اور چھ مہینے کے لیے میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں اور چھ مہینے کے بعد آپ کو مجھ سے خریدنی پڑے گی تو ایسی خریدارے جائز نہیں ہوتی نبی اکرم علی صلاح نے سودوں کے اندر شرط لگانے سے منع فرمایا یعنی شرط جو آپ نے معاہدہ کیا اس کے اندر شرط پائی جا رہی ہے ایک ایسی شرط جس کا اس سودے سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی ایک کا مفاد پیش نظر یہاں پر موجود ہے اس مسئلے کے کئی حل موجود تھے اگر پیسے والوں کو پیسے چاہیے تھے تو بہت سارے شری طریقے ایسے ہیں کہ گاڑی دیے بغیر بھی پیسے سے مل سکتے تھے اور گاڑی کے ساتھ بھی مل سکتے تھے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے تھے تو رہنمائی لے لی جاتی اور اب بھی لے لیں آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پیسہ دینے والا پیسہ نہیں دے رہا تو آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی گاڑی کی جو وہ ہے آ, ٹیکسی میں چلتی ہے تو آدھے پیسے دینے ہوں گے یہ بھی جائز نہیں ہے آ, اس معاہدے کو ختم کریں اور دونوں طرح کے جو آپ کے معاملات ہوئے ان کو کینسل کریں اگر دوسری بات اس نے مانی نہیں ہے تو معاہدہ تو نہیں ہوا دوسرا بھی پہلا معاہدہ پہ کینسل کریں اور پھر اپنے کام کو جو ہے وہ شری طریقے سے آپ آ, دوبارہ کریں اگر دوسرے والے کو پیسے چاہیے تو بہت سارے ایسے شری طریقے ہیں ایسے شرح ہیلے ہیں جن کے ذریعے آپ لین کر سکتے ہیں اور دوس طریقے سے کر سکتے ہیں دارالخیٰ علیہ سنت کے فون نمبر پر آپ کال کر لیجیے اللہ نے چاہا تو آپ کو طریقے بتا دیے جائیں گے اور فون نمبر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ابھی کال میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ دیہاتوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یعنی ویزے کے حساب سے یا ایکڑ کے حساب سے ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ ہم ایک سال کی یہ مستاجری لیں گے اس کا ٹھیکہ بہانا لیں گے تو اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے اتنے من دانے لے لیں گے اسی حساب سے جو ریٹ طے ہوتا ہے تو وہ منوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو اب دمدم کا ریٹ اگلے سال کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو جس پر زمین لی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی گندم کا ریٹ تو زیادہ ہو گیا میں آپ کو پیسے دیتا ہوں تو جس کی زمین ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ نے زبان کی تھی کہ ہم آپ کو دانے دیں گے تو آپ ہمیں دانے دیں نہیں تو دانے کے حساب سے پیسے دیں تو کیا کیا جائے گا کہ اب گندم کا ریٹ زیادہ جو ہو گیا اس کے حساب سے لیا جائے گا یا زبان پر بات کی جائے گی اس معاملے میں جواب اس کا مار اللہ خیرا جب بھی کوئی ڈفرینٹ سوال آتا ہے اور ہمارے سلسلے میں نیا سوال آتا ہے مجھے روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ایک نئی صورت میرے سامنے آئی اور ہمارے ناظرین کا بھی فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مسئلے کا جواب سن لیتے ہیں دیکھیں خرید و فروخت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی مال خریدا جائے تو مال متعین ہونا چاہیے نومینیٹ ہو, ہر طرح سے یعنی یہ چیز ہے یہ چیز کس چیز, مثال کے طور دال خریدی ہے دال کا سودا ہوا ہے کون سی دال ہوگی کس کوالٹی کی ہوگی کتنے کلو ہوگی پہنچ کس کے ذمہ ہوگی تمام طرح کے شرائط مال کے متعلق جو آپ خرید رہے ہیں طے کر لینا ضروری ہے تاکہ تنازع کا اندیشہ نہ ہو اسی طریقے سے جو قیمت ہے جس کو فکا کے زمان میں سمن کہتے ہیں تو قیمت کے تعلق سے بھی ہر طرح کا تعین کر لینا ضروری ہے قیمت ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں میں ہی لیں گے اگر قیمت جو ہے وہ بیچا گیا تھا انہوں نے اچھا مستاجری تھی مستاجری تھی دی. زمین ٹھیک ہے قیمت مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ اپنا گھر بیچا ہے <خف> اور گھر بیچا اور قیمت یہ تیو کہ جناب اس گھر کے بدلے اتنے من گندم دی جائے گی سوتا جائز ہے تو جس طریقے سے خرید و فروخت کے اندر قیمت جو ہے وہ پیسوں سے بھی دی جا سکتی ہے گندم سے بھی دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے جو مستاجری ہے یعنی کسی نے مقادے پر جو ہے وہ زمین لی ہے کسی کی اور سالانہ مقادلہ اس کا طے کر لیا ہے تو دونوں طریقے ممکن ہیں کہ یا تو <coughs> یا تو یہ ہے کہ پیسوں کے ذریعے ادائیگی کی جائے یا پھر یہ ہے کہ کسی مال کے بدلے ادائیگی کی جائے مثال کے طور پر مال سے مراد یہ نہیں کہ جانور اور گائے بھینس بکریاں ہوں کیونکہ بکریوں میں یہ ہوگا کہ بکریاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بکریوں میں تفاوت ہوتا ہے ڈفرنس ہوتا ہے تو پھر یہ دوبارہ جھگڑا شروع ہو جائے گا وہ چیزیں کہ جس میں ڈفرنس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک جیسی ہوتی ہیں مسلی ہوتی ہیں جیسے گندم مسلی ہے تو اگر کسی نے مستاجری کے اندر پیسوں کے بجائے گندم تے کر لی ہے تو گندم تے کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپشن نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم نے ہماری مرضی ہم چاہیں گے تو گندم لے لیں گے چاہیں گے تو پیسے لے لیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے دونوں آپشن آپ کے پاس ہے جب سودا ہونے لگے جب سودا ہونے لگے تو کسی ایک آپشن پر آپ عمل کریں اگر گندم اجرت میں مقرر کی ہے اتنے من گندم یعنی گندم کا ریٹ مقرر ہو گندم معاف کیجیے گندم کا جو وزن ہے وہ مقرر ہو گندم جو ہے وہ کا جو تول ہوگا وہ کس کے ذمہ ہو یہ اس کا پاک کا فیصلہ ہو پھر گندم جو ہے وہ جو باردانہ ہے بوری وغیرہ ہے وہ کس کے ذمہ ہوگی یہ متعین ہو یہ نہ ہو کہ باردانے میں بھی یہ جھگڑا کریں کہ نہیں باردانہ آپ خود لے کر آؤ وہ کہے کہ نہیں آپ مجھے گندم جو ہے نا وہ بار دانے میں بھر کر دو کیونکہ جو مارکیٹ میں گندم آتی ہے تو بار دانے کے ساتھ ہی آتی ہے لیکن جب گاؤں کے اندر جو وہ کھلی پڑی ہوتی ہے اور وہاں بعض اوقات بار دانوں کی ضرورت نہیں ہوتی لوگوں نے جو ہے اس طرح کے کمرے بنائے ہوتے ہیں وہ وہاں سے مال اٹھاتے ہیں ان کے اندر جا کے بار دانا مطلب بوری پیک بوری بوری اور وہاں جا کے وہ کھلی گندم جا کے ڈال لیتے ہیں بوریاں بھی نکال ڈال لیتے ہیں دوائیاں چھڑک دیتے ہیں سال بھر کا راشن کو رکھنا ہوتا ہے بازو کا تو وہاں یہ تنازع ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ طے کر لیا جائے کہ جی بار دانہ کس کے ذمہ ہوگا کہ جو مستاجری والا ہے وہ آپ کو بار دانے میں گندم ڈال کر دے گا یا اس کے ذمہ ہوگا جو زمین کا مالک ہے تو جو بھی ضروری شرائط ہیں گندم کے تعلق سے بھی وہ طے کر لی جائے تاکہ جھگڑا نہ ہو اب جس کی زمین تھی اب اس کی قسمت ہے چاہے گندم کی قیمت کم ہو چاہے زیادہ ہو جیسا بھی معاملہ ہو اسے فیس کرنا پڑے گا اور جو زمین کا جو مستاجری کر رہا ہے جسے زمین کرایہ پر لی ہوئی ہے اسے بھی اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا کہ گندم سستی ہو یا مہنگی ہو جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اس کو اسی اعتبار سے معاوضہ دینا پڑے گا پیسوں میں ہوا تو پیسوں میں گندم میں ہوا تو گندم میں مفتر جب گندم تیز ہو گئی تو اب قیمت بڑھے یا کم ہو اسے <سلام> گندم ہی دینی ہوگی حاصل یہ ہوا جی ہاں بالکل ٹھیک اگلی کال دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں فشیم بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ یہ جو آج کل ایک پی ڈائمنڈ کا کام چلا ہوا ہے کہ اس میں ہم کچھ انویسٹمنٹ پہلے دیتے ہیں کچھ پیسے جو ان کو فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اس پہ بعد میں جو ہے ایک ماہ کے بعد وہ دس ہفتے تک یا پچاس ہفتے تک جو ہے ہمیں بینیفٹ دیتے ہیں پانچ فیصد کے حساب سے کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز ٹھیک ہے جی میرے علم میں تو اس نام سے کوئی کام سامنے نہیں آیا کہ اس طرح کی کوئی کمپنی ہے یا اس طرح کا کوئی کام ہے یا کوئی فیلڈ ہے سناروں میں ہوتا ہے کہیں اور ہوتا ہے سنا ہے آپ نے نہیں یہ پیڈ پیمنٹ کہہ رہا پیڈ ڈائمنڈ کا ہے پیڈ پیمنٹ یعنی پیمنٹ ڈائمنڈ کا ہے ڈائمنڈ کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا تو میرے علم نہیں بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ کس پرپس میں جا کے استعمال ہوگا ٹھیک آپ نے پیسہ کس لیے دیا ہے اس کے بدلے کوئی سروس حاصل کی ہے وہ پیسہ کوئی انویسٹ ہونا ہے اگر انویسٹ ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ سب چیزیں مبہ ہے تو اتنے ابہامات کی موجودگی میں کوئی شریح جواب تو نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے آپ ہمیں ابھی کال کر لیں اگر دیکھنا ہے نہیں تو پھر داروستہ سنت کے اور اگر کسی کمپنی کا نام ہے یہ تو پھر چینل پر کرنا مناسب نہیں ہے ٹھیک تو دار کے نمبروں پر ہی تفصیلات بتا کر پھر کیا جائے ٹھیک اگلی کال دیجیے میں فیصلہ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے سوال کرنا تھا جی سوال میرا یہ ہے کہ میں انسٹالمنٹ کا کاروبار کرتا ہوں اور انسٹالمنٹ پہ ہم جب کس لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے اور ہم صبر بھی کرتے ہیں اگر لاس ہو جائے تو اس پہ بھی صبر کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے یہ کام کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جی آج پہلی دفعہ جو ہے قسطوں پہ کام کرنے والے آتا ہے جی ورنہ آج سے پہلے جو ہے وہ لوگ یہی پوچھتے تھے انسٹالمنٹ پر خریدنا کیسا جی یا ہو ہو, کام بھی کرتے ہوں سوال خرید کے حوالے سے سوال خرید و کے حوالے سے ہی آیا ہے آج بھی میں نے ایک صاحب کو واٹس ایپ پہ جواب دیا اس کا ایک صاحب نے میرے پیج پر پوچھا ہوا تھا وہاں جواب دیا جی وہاں میں جواب دیتا نہیں ہوں کبھی کبھار دے دیا الگ بات ہے ہمارے سلسلوں میں بھی یہ سوال شامل نہیں رہتا ہے تقریباً جی ابھی دو تین ہفتوں کے بعد آیا ہے اچھا ٹھیک جی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پلنٹی نہیں لگاتے ہیں پلنٹی نہیں لگاتے اب کس لیٹ ہو جاتی ہے تو پلنٹی نہیں لگاتے کوئی جرمانہ نہیں کرتے صبر کرتے سوال کیا کیا پھر سوال یہ کیا ہے کہ نہ تو ہم پلنٹی لگاتے ہیں <coughs> اور جو ہے نا نہ ہی مارک سوری پلنٹی ہی کائن کا کہ پلنٹی نہیں لگاتے جرمانہ نہیں لگاتے وہ یہ کام ہم کرتے ہیں جائز ہے جائز دیکھیں اس کے اندر دو سے تین چیزیں ایک تو آپ جو لیتے ہیں نا ضمانت لیتے ہیں دوسرے کی ٹھیک ہے وارنٹی کہ کسی آدمی کا اپنا ضامین بناؤ ٹھیک ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا فکی کلام میں ٹھیک کہ وہ بندہ کہیں اور ہوتا ہے دوسرا کہیں اور ہوتا ہے دونوں ایک مجلس میں موجود نہیں ہوتے ٹھیک پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بات پینلٹی کی بازوقات نہیں ہوتی اس طرح کے کام کرنے والوں نے بدماش بھی رکھے ہوتے ہیں مال اٹھا کر لے آتے ہیں ایک دو کی لیٹ ہوئی بےچارے نے آدھے پیسے بھرے ہوئے ہیں کا آدھے سے زیادہ بھی بھرے ہوئے ہیں اس کا فریج اٹھا کر لے آئیں گے مال اٹھا کر لے آئیں گے تو آپ جو ہے آپ نے ضرور کوئی فارم تیار کر رکھا ہوگا کوئی ہدایت نامہ ہوگا کوئی ڈاکومنٹ ہوں گے تو وہ ڈاکومنٹ ہمیں دکھائیں جو بھی دعل سنت آپ کے قریبی پڑتا ہے وہاں چلے جائیں آپ ان ڈاکوم کو دکھا کے آپ ایک دفعہ اسکین کروا اپنا کام کہ میں ان شرائط کے مطابق یہ کام کرتا ہوں آپ نے مطلب کہ آپ کے سامنے یہ غلطی آئی پینلٹی لگانے کی آپ کی توجہ اس طرح مبزول ہوئی لیکن آپ کے سوال کرنے سے ظاہر ہے کہ آپ اپنے کام کو درست ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکین کروا ایک مرتبہ پھر آپ کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی کہہ سکیں گے کہ میرے کام کے اندر یہ یہ غلطیاں نہیں پائی ٹھیک ہے جو شرائط نامہ وغیرہ ہو وہ دکھا دیں سردار آباد سے کال تھی مفت بھی ہے اور سردار آباد میں بھی دارالباد میں موجود ہے فیضانہ مدینہ میں نہیں ہے زینب زینب مسجد ہے زینب مسجد ہے فیضانہ مدینہ کے نزدیکی ہے ٹھیک وہاں پر دارالفطہ سنت قائم ہے دارالمدینہ بھی اسی بلڈنگ میں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان تفصیلی جواب وہاں سے آپ کو مل جائے گا اگلی کال دیجیے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا قسم کھاد کے مال بیچنا جائز ہے سچی قسم کھاتے ہیں اگر کوئی کسٹمر یہ کہتا ہے کہ آپ قسم کے یہ اکنے کی لائی ہے تو کیا ہم قسم کھا کے اس سے پروفٹ لے سکتے ہیں جی دیکھیں سچی قسم کھانا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور ضرورت کے موقع پر سچی قسم کھانے کی اجازت بھی ہے قسم کا ماننا ہی تاقید ہے کہ بندہ اپنے کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے لیکن کاروبار کے اندر قسم کھانا مایوب بات ہے مبارکہ اور روایت مطلب احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی تو یہ اسی قسم کے بارے میں ہے جو سچی قسم کھائی جاتی ہے تو آپ کا مسئلہ اگرچہ کہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ کسی نے تقاضا کیا ہے کہ آپ قسم کھاؤ تو ہے تھوڑا سا مختلف ورنہ اس حدیث کا جو محمل ہے مطلب اس کا جو اطلاق اولا جن لوگوں پر ہوتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر تقاضے کے بغیر کسی کے کہے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں قسمیں کھا رہے ہوتے اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان کے مال میں برکت نہیں رہتی یہ احادیث و بارکا کا مضمون ہے کسی نے آپ کو کہا ہے آپ نے قسم کھائی ہے کوئی ضرورت ہے تو جائز تو ہے لیکن نہ اٹھانا پھر بھی بہتر رہے گا ٹھیک اگلی کول دیجیے سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر بندہ ایک جانور لے دیتا ہے کسی بندے کو پچیس ہزار روپے کا تو اس سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ آپ اس کو پالے پوسے جانور کو چارہ بھی ڈالیں اور اس کا دودھ بھی پیتے رہیں کئی سال کے بعد یہ جانور جب بڑا ہو جائے گا اس کے آگے جانور اور بھی ہو جائیں گے تو یا جب اس کو بیچیں گے تو اس میں سے پچیس ہزار ہم اپنا اٹھا لیں گے اور اس سے آگے جتنے پیسے زیادہ ہو جائیں گے وہ آدھے آپ لے لینا اور آدھے ہمیں دے دینا کیا یہ اصول شریعت کے مطابق یہ جائز ہے ٹھیک ہے کل دوبارہ سنائیے گا جی کل دوبارہ چلائیے گئے سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر بندہ ایک جانور لے دیتا ہے کسی بندے کو پچیس ہزار روپے کا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 جی نہیں یہ معاملہ جائز نہیں ہے اور ناجائز ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جانور اس کے حوالے کر دیا دو سال اس نے محنت کی پالا پوسا سب کچھ کیا اس کو چارہ بھی کھلایا جانور فوت ہو گیا اس کے بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تو کیا ہوگا اس کی تو محنت ضائع ہو گئی ٹھیک تو جب آپ کسی کو کسی سے سروس لیتے ہیں کسی کو اجرت دے کے کام کرواتے ہیں تو اس کی اجرت داو پر لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی اجرت کا معاملہ یقینی ہونا چاہیے ایک تو یہاں اس کی اجرت یقینی نہیں ہے चीक. دوسرے بار اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کی اجرت ہوگی کیا یہ بھی جائز نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ چارہ بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں چارہ بھی تمہیں کھلاؤ ٹھیک تو اجرت کرنے والا تو لیتا ہے نہ یہ کہ وہ دیتا ہے تو یہ شرط بھی درست نہیں ہے تو ایک یہ ہونا چاہیے کہ پچیس ہزار کا اگر آپ نے جانور لیا ہے تو بارہ ہزار روپے اس کو قرضہ دے دیں اور قرضہ دے کے بارہ ہزار اس سے دوبارہ لے لیں انویسٹ کے لیے بارہ ہزار روپے آپ نے اپنے ملائے جانور خریدا یہ جانور اب دونوں کا ہو گیا ٹھیک بارہ ساڑھے بارہ جی ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ دونوں کا ہو گیا اور برابر شیئر سے ہوا اور جب یہ جانور جو ہے وہ اگر فوت ہو گیا تو دونوں کا نقصان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر اس جانور میں جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا دودھ آتا رہا ہے اس کے بچے پیدا ہوئے وہ دونوں کے ہوں گے صحیح اور چارے کے مسارف الگ مقرر کر لیے جائیں ٹھیک ہے کہ چارے کا جو بھی خرچہ ہوگا دونوں پہ ڈیوائیڈ ہوگا صحیح اور دودھ بھی جو ہے وہ طے کر لیا جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ دودھ جرا وہ پیے گا کہ دودھ بھی جو ہے اس کی بھی قیمت مقرر ہوگی اور اس کو بیچا جائے گا تاکہ چارے کے پیسے وصول کیے جا سکیں uh, اس کی بھی uh, یعنی کہ وہ طے ہوگا اگر وہ مہربانی کرتا ہے اور اس خود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے دودھ تم خود رکھ لو تو اس کی گنجائش موجود ہے بہرحال uh, لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جب جانور بڑھتے رہیں گے اور پھر جتنے بھی ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جتنے بھی جانور ہوں گے دونوں اس تمام کے تمام جانوروں پر دونوں کا حقوق دونوں کا حق ہوگا برابر شعر کے ساتھ ہوگا تو وہ جانور بیچ دیے جائے بیچنے کے بعد جو ہے وہ جب آپ قرضہ دے رہے تھے تو اس کی میاد اور مدت مقرر کر لی جائے قسطوں میں مقرر کر لی جائے تاکہ غریب آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ قرضہ اتارتا رہے کوئی لمبا ٹائم مقرر کیا تو لمبا ٹائم مقرر کر لیا جائے تو اگر ابھی تک وہ پیسے نہیں دیے تھے تو وہ پہلے آپ کو پیسے دے دے اور اس کے بعد جو جو بھی حاصل ہوا وہ تقسیم کر لیا جائے ٹھیک یہ आ... جائز طریقہ کار ہے ٹھیک اچھا ایک قسم کے متعلق جو سوال آیا تھا تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ بھی ہے قسم سے متعلق مدنی پھول تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کا پی ڈی ایف وزن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مکتبت المدینہ سے بھی اس کو خرید کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھیے انشاءاللہ شاء قسم سے متعلق بڑے بہترین مدنی پھول جو ہے اس میں موجود ہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا اگلی کال لیتے ہیں جی میں میڈیکل کا واپاری ہوں میڈیکل میں تجارت کرتا ہوں اکثر میڈیکل کے اوپر دوائیوں کی پرائز الگ الگ رہتی ہے جیسے سات روپے نبے پیسے ہم آٹھ روپے ان سے لے لیتے ہیں ایک سو ایک روپے اگر ہوتا ہے تو ہم سو ہی کاٹتے ہیں مگر یہ جیسے دس پیسے بیس پیسے کم آتے ہیں جیسے تو اس کے لیے برائے مہربانی شریعت کا کیا حکم ہے ماشاء یہ لہجا بتا رہا تھا کہ ہند سے سوال تھا جی ہمارے پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ میڈیکل سٹور ہے میرا جی لیکن انہوں نے کہا کہ میں میڈیکل کا وپاری ہوں جی ہر مطلب کے خطے کی ہر علاقے کی اپنی ایک بولی ہوتی ہے جی اور بعض اوقات جو ہے نا وہ دکانوں کی اپنی خاص لینگویج ہوتی ہے وہ دوسرا بھی نہیں سمجھ سکتا ٹھیک جی ہے تو آپ کو یاد ہے ہم پچھلے دنوں ایک مارکیٹ میں گئے تھے کچھ چیزیں خریدنی تھی تو ایک دکاندار کو ہم نے ساتھ لیا وہ ایک لفظ جا کے بول رہا تھا میں پوچھنا تھا اس سے کہ آپ لفظ بول رہے ہیں معنی کیا ہے تو یعنی وہ یوں تھا کہ ہم چیزوں کی پہچان نہیں تھی اس کا ساتھ لے لیا تھا کہ ہمیں تو اتنی پہچان نہیں ہے اگر آپ ساتھ جو تو وہ جا کے جو لینگویج استعمال کر رہا تھا وہ ہم نہیں سمجھ پائے لیکن خیر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مطلب چھپا کے استعمال کر رہا تھا وہ کوڈ پڑتا ہے ایسا نہیں تھا ہمارے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا وہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا تھا کہ میں دکاندار ہوں تاکہ چیز سستی مل جائے دی. تو یوں مختلف مارکیٹوں کے جو ہے وہ مختلف لینگویج ہوتی ہے اصل مسئلے کی طرف آ جاتے دی. دوائی جب آپ نے خرید لی کمپنیوں سے دی. تو آپ اس کے مالک ہو گئے دی. شریعت اب یہ کہتی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے آپ ایک روپے کی بیچیں یا سو روپے کی بیچیں آپ بیچ سکتے ہیں ساڑھے کی بیچیں پونے کی بیچیں آپ کو اختیار ہے لیکن دوائیوں کے معاملے میں پاکستان میں تو ایسا اصول ہے کہ اگر ریٹ سے ہٹ کر بیچیں گے تو حکومت کاروائی بھی کر لیتی ہے آپ کے ملک میں کیا قانون ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بھی اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی نے ساڑھے پونے کا فرق رکھا ہے اور چونی اٹھنی یا پیسے کا فرق رکھا ہے تو اس پر قانون میں کوئی خاص کوئی چیز نہیں ہے شاید قانون خاموش ہے یا لوگ اپنی ضرورت کے پیش نظر ایسا کرتے ہیں لیکن چیز آپ کی ہے وہ دوا آپ کی ہے اس کے ریٹ اگر آپ نے پیش کیے گاہک پر کہ اتنے کی ہے اور گاہک نے پھر اتنے پیسے دے دیے تو ہی جائز ہے لیکن اگر یہ ہے کہ گاہک مطلب کہ آپ نے جو ریٹ پیش کیے کئی چیزیں مل کے اس میں ایک روپیہ کم ہو گیا تو اب وہ ایک روپیہ آپ نہیں رکھ سکتے آپ کو جو ہے وہ ریزگاری رکھنا پڑے گی جی کیونکہ جو دام تے ہوئے تھے اتنے ہی دام لینا آپ پر ضروری ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے جی تو ریزگاری رکھیے جب آپ ریزگاری رکھیں گے تو لوگوں کو ان کا حق دیں گے ایک روپیہ بھی بہرحال اہمیت رکھتا ہے اس کا دینا بھی ضروری ہے ریزگاری یعنی سکے سکے اس, اس میں ایک چیز یہ باقاعدہ کمپنی سے معلوم کی تھی میں نے کہ کمپنی جو میڈیکل سٹورز کو دوائیاں بیچنے والوں کو جو دوائیاں سپلائی کرتی ہے تو وہ جب بل بناتے ہیں تو اس میں بھی اس طریقے کی کنڈیشن آ جاتی ہے تو انہوں نے اپنا اصول یہ بنایا ہے کہ جب ففٹی ون پیسہ ہوں گے نا تو وہ ایک روپے چارج کریں گے اور اگر ففٹی پیسہ یا اس سے کم ہے تو پھر وہ اسے چارج نہیں کریں گے دیکھیے بڑے سودوں کے اندر تو سو سو روپے دو دو سو روپئے چھوڑ دیا جاتا ہے جی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایک گاہک کی تو ہر گاہک ایک جدا گانا مزاج کا مالک ہوتا ہے <تصفيق> مزاج لوگوں کو مختلف ہوتے ہیں ہمارے قبلہ رکن شورا حاجی امین اطاری جو ہے ان کا بھی ایک مزاج ہے کہ امیر علیہ سنت کے کتابوں کے رسالوں کے نام انہیں بڑے ازبر ہوتے ہیں بڑے درست معلوم ہوتے ہیں تو جو رسالے کا میں نے نام لیا اس کا نام ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول تو یہ رکن شعرا کا واٹس اپ آیا تھا تو میں نے جو ہے یہ گرفت ہے جی اپنے شعبے پر ان کی گرفت ہے جی الحمد للہ آپ نے نام جو درست کیوں نہیں لیا جی جزاک اللہ خیر آپ نے تصحیح کروائی جی اگلی کال دیجیے یہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا پندرہ لاکھ روپے کی ایک گاڑی بیچی ہے چھ ماہ کے ٹائم پہ تو وہ کہتے ہیں کہ دو مہینے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پیسے پورے لے لیں ہمیں کچھ اس میں سے رعایت کر دیں تو اس حوالے سے پوچھنا ہے کہ یہ اگر ان سے پیسے کچھ کم کر کے لیے جائیں تو یہ جائز ہیں یا نہ جائز ہیں ٹھیک ہے جی اگلا سوال اگلا سوال چلئے میرا سوال یہ ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں تو لوڈنگ میں لوڈنگ میں گاڑی چلاتا ہوں اس میں ٹی سیٹ کا آٹا تو وہ آن لائن کراتے ہیں پیسے اس میں فیکٹری میں ان کے اکاؤنٹ میں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ آن لائن جو کراتے ہیں اس کی رقم بارہ سو یا کتنی لگتی ہے اس میں آپ مجھے دے دیا کرو پیسے میں جب جاؤں گا آپ کے گھی یا آٹا اٹھانے کے لیے تو ادھر سے پیسے میں لے کے جاؤں گا ان کو دے دوں گا یہ میرے لیے جائز ہوں گے یعنی جی دیکھیے پیسوں کا جہاں بھی معاملہ آتا ہے نا جی کرنسی کا معاملہ آتا ہے یا سونے چاندی کا معاملہ آتا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ کوئی عام ڈیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے مثال کے طور پر پیسے جو ہے وہ اس نے دینے تھے ٹرک والے کو ٹھیک ہے اور ہر <coughs> آدمی کو ٹیکس نہیں لگتا گورنمنٹ کے طرف سے کچھ اصول قواعد ہوتے ہیں جو ٹیکس ہولڈر ہوتے ہیں ان کے پیسے اس نہیں جن کے وہ نہیں ہیں جو فائلر نہیں ہیں ان کے پیسے کٹتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ان کے پیسے کٹ رہے ہوں اور کٹ بھی رہے ہوں گے تو ان کا ایک معمول ہے ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چلنے دیں اور جس طریقے سے پیسے آ رہے ہیں آپ آنے دیں آپ اگر بیچ میں کودتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تیسرا فریق من کر آتا ہوں اور پیسے جو نا یوں کیش دے دیا کر رہے ہیں میں پہنچا دیا کروں گا اور مجھے یوں معاوضہ مل جائے تو یہاں معاملہ بہت سینسیٹیو ہو جائے گا میں نے سونا چاندی پیسہ جب اس کی نقل و حرکت ہو رہی ہوتی ہے تو جو یوں سمجھیے کہ سود کے معاملات ہیں وہ بڑے قریب آ جاتے ہیں تو بعض اوقات بندہ ان سے بچ جاتا ہے بعض اوقات نہیں بچتا اب تو ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے معاملہ کہ آپ کی کیا حیثیت ہے ٹرک آپ کا ہے یا آپ کے مالک کا ہے پیسے آپ نے لینے ہیں یا مالک نے لینے ہیں یعنی پیسوں کا مالک کون ہے پتا چلا کہ آپ اجرت پر کام کرتے ہیں تو آپ بیچ میں پیسوں کی نقلو حرکت کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سینسیٹیو مسئلہ ہے اور سود کے معاملات ہو سکتے ہیں اس لیے پوری تفصیل بتا کے یہ مسئلہ پوچھیں اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ فون پر پوچھنا بھی شاید آپ کو فائدہ نہ دے آپ کے قریب میں جو بھی دارالفت علی سنت ہے وہاں جا کے پورا یہ مسئلہ پوچھیں پھر آپ اس پر عمل کریں ٹرک اڈوں پر جو وہ یہ معاملہ چلتا ہے اور وہاں اس کو بلٹی بیچنا کہتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مالکان چیک دیتے ہیں وہ دو چار دن بعد کا ہوتا ہے اب ٹرک جو پشاور سے ہوا ہے یا کوئٹہ سے ہوا ہے اس کو تو واپس جانا ہے थीक اور थीक اس کو واپس جانے کے لیے پیسے چاہیے اس کو ہزاروں روپے کا فیل ڈلوانا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پیسے فورن ہو جائیں تو پھر کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوتے پیسے لے کے کہ چیک ہمیں دے دو ہم تمہیں جو ہے وہ اس کے بدلے اتنے پیسے دے دیں گے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر چیک ہے پچاس ہزار کا انہوں نے پچاس ہزار کا چیک لیا جی گویا کہ انہوں نے حوالہ کروا لیا ٹھیک ہے کہ جناب یہ بینک ہم آپ کو پیسے دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بدلے آپ پچاس کے بجائے میں اڑتالیس ہزار روپے دے دیں ٹھیک ہے پیسے کے بدلے پیسہ دیا جانا پایا گیا صحیح اور ایک طرف سے ادھار ہے اور کمی بیشی کے ساتھ ہے جب پیسے کے بدلے بر... یعنی روپے کے بدلے روپے دیے جائیں اور ایک طرف سے ادھار ہو تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور یہاں جو تیسرا آدمی بیٹھا ہوا کیش لے کر اس کا مقصود ہی کمی بیشی کرنا ہے تاکہ یہ نفع اٹھا سکے اس فائدہ اسی سورت میں, ہو میں ہوگا اور یہ صورت سودھی بن جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر کیش نوٹ کوئی لے کر گیا کہ بھائی مجھے نئے نوٹ دے دو ہزار روپ... سو روپے دیے اور ہزار روپے لے لیے ٹھیک کیش دیا کیش لے جی اور ہتوات کیش لے لیا جی یہ جائز ہے ٹھیک لیکن اگر ایک طرفہ ادھار ہو جائے تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی ٹھیک اور بلٹی کی ان صورتوں میں یہی ہوتا ہے صحیح کہ ایک طرفہ ادار ہو جاتی ہے تو ہمارے سائل نے جو مسئلہ پوچھا تھا یہ اس بلٹی سے تھوڑا سا مختلف ہے لیکن واضح صورت نہیں تھی کہ یہ صورت ہے کیا اس لیے انہیں اس مسئلے کو سیکھنا چاہیے ٹھیک اب کال دیجیے مفتی سے سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے دو دنبے دیے ہیں مجھے اور کہا ہے کہ اس کو آپ ایک تک پالیں جب ایک آجے جائے گی تو ایک آپ لے لیجیے گا اور ایک میں رکھ دوں گا تو ایسا کرنا کیسا ٹھیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو آ... ساتھ میں یہ بھی ہے دوبارہ ہے کہ اگر دنبے مر گئے تو جس نے دیے ہیں پھر یہ اسی کے نقصان ایتو جس نے دمبا دیا اسی کا نقصان ہونا ہے لیکن اگر چھ مہینے بعد مرے جی تو جس میں پالے اس کو کیا ملا اس کو کچھ نہیں ملا تو معیدہ جو ہے نا یہ معدہ اجرت کا ہے جی کہ جناب اجرت میں آپ کو ایک دنبا دیا جائے گا چھ مہینے اس نے پالے صحیح پالنے کے بعد ایک مر گیا تو اس کا تو مطلب حساب پورا ہو گیا اب اس کو دوسرا پالنا پڑے گا مفت میں کیا ہوگا ایک ہی مرا ہے ایک ہی مرا ہے تو پھر کیا ہوگا اب یہ بھی فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون سا کس کا ہے ٹھیک ہے کون سا اس کا ہے دونوں مر گئے پھر کیا ہوگا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہے اجرت کا ٹھیک ہے ایک آدمی سے آپ نے سروس لی ہے کہ آپ میرے لیے کام کر دو ٹھیک ہے بکریاں پالنا ڈمبے پالنا گائے بھینس پالنا یہ ایک پیشہ ہے صحیح یعنی <coughs> یہ ایک پیشہ رہا ہے اور اس کے بدلے اجرت ملا کرتی ہے تو جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس صورت کے اندر جو اجرت ہے وہ مجھول ہے وہ یقینی نہیں ہے اور اس کی مقدار بھی یقینی نہیں ہے تو ایسا معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی کول دیجیے جناب مفتی صاحب ارض یہ کرنی تھی کہ آج کل یہ اکثر شادیاں میرج ہال میں ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ کھانا لیتے ہیں ویٹر بھی کھانا لیتے ہیں ان کے ملازم ہوتے ہیں ان کا عملہ بھی ہوتا ہے تو وہ کیا ان کو کھانا دینا یہ جائز ہے یا ان کا کھانا لینا ہے یہ اس طرح یہ جائز ہے لیکن پہلے وہ ڈیل نہیں کرتے کھانے کی لیکن بعد میں کہتے کہ جی ان کو بھی کھانا دیں جی ان کو بھی کھانا اور جو پکوان ہوتے ہیں انہیں بھی کھانا دینا ہوتا ہے اور اس میں کچھ چلین وائی فرما دیجیے ایسا ہوتا ہے اور میں نے پچھلے ہی مہینے بڑے قریب سے ان معاملات کو دیکھا ہے میرے اپنے بتیجے کی شادی تھی اور <coughs> کھانے کا نگمان میں ہی تھا <تصفح> تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ مطلب کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہاں <تصفح> ایک تو ہے کہ جس کا پروگرام ہے اس کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک اور ایک وہ افراد کے جن سے آپ کام لے رہے ہیں ان افراد کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ان افراد کی اجرت مقرر ہوتی ہے <تصفح> <صحیح>؟ <تصفح> یعنی وہ جو افراد ہیں <تصفح> ان کی ایک اجرت مقرر ہوتی ہے جی بالکل لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اجرت مقرر ہو اس نے آخر میں آکے کے یہ بولنا ہے کہ مٹھائی تو دے دیں جی ہی اب جیسے جیس کا سامان آیا تو گاڑی کے پیسے مقرر جو مزدور تھے سامان کی نقل جی عمل جی کے ان کے پیسے بھی متعین ہو گئے ان کو دونوں دو طرف سے چائے بھی پلا دی گئی پھر بھی وہ جاتے ہوئے کہنے لگے مزدوروں کو مٹھائی تو دے دیں تو یہ مانگتے ہیں لوگ اسی طریقے سے حال کے اندر اتنے ویٹر ہوتے ہیں ان کے پیسے مقرر ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں جی وہ خوشی سے کچھ پیسے تو دے دیں تو یہ جو اجرت سے ہٹ کر جو پیسے مانگنا ہے ان کا یہ مانگنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک پہلو ہوا یہ, ایک پہلو. کر رہا ہوں یہ لیے. ایک پہلو ہے ان کا سوال کرنا ہے اور ان کو سوال کرنے کا حق نہیں پہنچتا ان کو خود اپنا عزت نفس کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ جو ہے اپنا کام کرنا چاہیے جو بھی طے شدہ ہے وہ اسی کے مستحق ہے لیکن جس کا پروگرام ہے اس کو یہ چاہیے کہ دل بڑا رکھے اور مطلب آپ کے خوشی ہے سب نے کھانا کھایا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کھانا نہ کھائے یعنی کھانا اس کی اجرت تو نہیں منتا اور اس کا مانگنا بھی نہیں منتا لیکن اس کو بلا کے کھلانا چاہیے کہ آئیں آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور بٹھا کے اس کو کھلایا جائے عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلایا جائے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ جنریٹر کا بھی تھا تو اب اس کو میں نے پیغام ہے کہ کھانا آگے کھا لو وہ اب وہ آئے نا کہ جی وہ میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا تو اس کو پھر ہم نے وہاں کھانا بھجوا دیا تو یوں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک اور اگر وہ مانگتے ہیں پیسے تو آپ منع کر دیں پیسے سے کوئی نہیں ملیں گے آپ کو جائیں آپ آپ کی مزدوری جو ہے نا طے ہو گئی ملے گا اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے کچھ دے دیں ان کے مانگنے بنا دیں یہ بہتر نہیں ہے سوال کے جواب پر دینا یوں درست نہیں ہے لیکن بہرحال اس موقع پر جتنے بھی لیبر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہوں ان کو اگر آپ دیں گے تو یقینی طور پر یہ صدقہ ہے اور شادی بیاہ کا جو موقع ہوتا ہے یہ صدقہ دینے کا محل ہوتا ہے चीक. ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے اتنے سارے آپ اخراجات کر دیتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے جو ہے آپ پتہ نہیں کہاں خرچ کر دیتے ہیں اگر آپ دو چار آزار روپے ان مزدوروں پر خرچ کر دیں گے تو یہ ایک عمدہ نیکی ہے ان کا دل خوش ہوگا ٹھیک ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا کل دن بجے ان شاء اللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آقام تجارت دیکھ سکیں گے مدنی چینل کے لائف پیج پر بھی یہ لائف جاتا ہے وہاں سے بھی آپ ریکارڈ یہ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ حضرت و جل آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کے مغرب کی نماز کے کم آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا سلسلہ پھر لائیو ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم